وأو على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع باللتي هي أحسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو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 دعوت کا کام کرنے والے ہیں اس نقطۂ نظر کو سمجھنے والے ہیں کہ ہماری دعوت کس کی طرف ہے کس کے لیے ہے دعوت مختلف چیزوں کی طرف ہوتی ہے جسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جہلیت کی طرف دعوت دی یا جہلیت کے جھنڈے کو بلند کیا یا جہلیت کا نعرہ دیا اس شخص کو اللہ تعالیٰ جھرنم میں کسی گا کہیں کہا گیا اللہ اس شخص کی کمر توڑ کے رکھ دے گا دعوت کا جہاں بھی حکم دیا گیا وہاں دعوت ہے اللہ اللہ کی طرف دعوت ہماری منزل اللہ ہے نماز ہماری منزل نہیں ہے روزہ ہماری منزل نہیں ہے صدقہ ہماری منزل نہیں ہے حج ہماری منزل نہیں ہے یہ تمام اس منزل کو حاصل کرنے کے ذرائع بہت سارے لوگوں نے نماز کو منزل سمجھ لیا تو نماز تو ہو گئی پکی لیکن دیگر معاملات وہاں نماز میں اللہ کو راضی کر لیا روزی کمانے میں اللہ کو ناراض کر دیا تو حاصل کیا ہوا اس شخص کی مثال اس کی ہے جس نے ٹینکی میں موٹر چلائی ہوئی ہے اور نیچے ساری ٹوٹیاں کھولی ہوئی ہیں تو اس کا بل بھی آ رہا ہے بجلی بھی جناب خرچ ہو رہی ہے اس کو لیکن آخر جب نیچے بھی پانی ختم ہو جائے گا اور موٹر کو بند کرے گا تو اوپر بھی پانی کوئی نہیں ہوگا ایسا نہ ہو کہ نیچے جب عمر ختم ہو تو اوپر کا معاملہ بھی چک چکا وہاں بھی کچھ نہ ہو تو یہ تمام چیزیں ایون یہ جو تبلیغ ہم کرتے ہیں علائق علیمت اللہ کی جو ہم دعوت دیتے ہیں اور جو ہمارے مجاہدین اس وقت کر رہے ہیں یہ تمام ذرائع ہیں منزل نہیں ہے منزل مت کی بریاست جسے اخبار نے کہا کہ یز داں بھر کمان ہے ہمت مردانہ اللہ سے نیچے کہیں اپنی کمند مت ڈالو کسی چیز کو اپنی منزل مت سمجھو منزل ہماری اللہ ہے اب باقی جو کچھ ہم کرتے ہیں چونکہ ہمارا وہ محبوب ہو وہ ہستی جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے جس کے سامنے جس کے حکم کے سامنے ہماری جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم سب کچھ اس کو راضی کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی کچھ ماں ہستیوں کے لیے اولاد کے لیے بیوی کے لیے دیگر کے لیے نہ صرف یہ کہ موجودہ اپنے پاس مال کھپا دیتے بلکہ قرض لے کر بھی خرچ کر دیتے کرتے نا یہ زیور لے کے جانا ہے مجھے اتنے تولے لازم فون آیا ہے کھاتا آیا ہے اب وہ اپنا اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو اگلے دو مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ کہیں سے قرض لے کے وہ کہ تنخواہ ملی تو دے دوں گا وہ لے کے جائے دوسری طرف صحابہ تھے کہ اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو قرض لے کے دے دیتے تھے اللہ کی رام ہے یعنی ہماری منزلیں جدا اگئی ہیں محنت تو ہم کر رہے ہیں لتا خلاق الانسان افیقہ بات ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے اور واحد انسان کا بچہ یہ جو پیدا ہوتا ہی روتا ہوا ہے باقی کسی مخلوق میں سے کسی کا بچہ بھی ہماری طرح روتا ہوا نہیں آتا ہے ابا جی کو پتہ ہی بات تب چلتا ہے جب اندر سے رونے کی آواز آتی ہے کہ صاحب زیادہ تشریف لے آئے تو ہم تو پیدا ہی مشقت میں ہوئے دین کے لیے نہیں رہیں گے تو دنیا کے لیے رہیں گے رونا تو ہم نے دین کے لیے جان نہیں کھپائیں گے تو دنیا کے لیے کھپائیں گے بہرحال ہم مشقت میں رہیں گے تو بہتر ہے کہ وہ جو اللہ کے لیے مشقت ہے وہ مشقت اگر ہمیں پڑ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کی وجہ سے تو دعوت ہمیں ایسے آپ ہم منزل کی طرف دی جاتی ہے ذرائع اس کے بعد میں چنے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی آپ اڈے پہ جائیں تو وہ جو بسوں والا ہوتا ہے وہ کیا آگ لگا رہا ہوتا ہے بس بس کوئی کہتے ہے کوئی کار کار کوئی ٹیکسی کوئی کوچ نہیں وہ کیا کہتے ہیں لاور لاور لاور لاہور یہی کہتے ہیں نا منزل کی آواز لگا رہا ہوتا ہے لوگ اس لاہور لاہور پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کوچ ہے یہ اے سی والی ہے اس کا اتنا ٹکٹ ہے یہ گاڑی اس میں بیٹھے ہیں آپ سیٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں نہیں ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن پہلی آواز جو کٹھے ہوتے ہیں وہ لاور لاور کی آواز جو بھی جانے والے ہیں کالے موٹے چھوٹے پنجابی پٹان جو بھی ہے اس لاہور لاہور پہ اکٹھے ہو جائیں گے اپنی منزل ان کو ایک آپ لوگ جڑے بیٹھے تو کیوں بیٹھے منزل کے لیے نا اللہ نے آپ کو یہاں جوڑا ہے نا. اس کی بنیاد پہ آپ جڑے تو جب بھی آواز دی جاتی ہے وہ منزل کی دی جاتی ہے اس کے بعد یہ طے ہوتا, ہوتا ہے کہ لیے منزل پہ ہم نے کس طرح سے جانا ہے تو سب سے پہلی جو دعوت ہے وہ دعوت اللہ ہے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اس کے پاس جانے کے لیے ایک رستہ ہے بس باقی سارے رستے شیطان کے ہیں ان پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے وہاں نہ مستقیم فتح بےروح ولا تتا بے یہ میری طرف آنے والا سیدھا ایک ہی رستہ ہے اس پر چلو رستوں پر مت چلو سبیل پر چلو سوبل پر مت چلو ولا تتا بے ہو کی جمع سوبل تو ہر دعوت کا رخ اللہ کی طرف ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے کسی کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مناق اللہ و منا آل اللہ دیا تو اللہ کے لیے دیا روکا تو اللہ کے لیے روکا و للہ اور محبت کی تو اللہ کے لیے کی وہ آبغاز اور غصہ کیا کسی پر تو اللہ کے لیے کیا ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے ہماری دعوت اللہ کے لیے ہماری تبلیغ اللہ کے لیے ہماری نمازیں اللہ کے لیے ہمارے روزے اللہ کے لیے ہماری فکریں سوچے اس کے ساتھ جڑ جائیں کہ وہ کیا کرے گا وہ کیا سوچے گا اگر میں نے یہ کام کر دیا تو اللہ کے دہ کر فلاں کے دل پہ کیا گزرے گی کی؟ اللہ کے دل پہ کیا گزرے گی کی؟ اس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا اتنا اچھا بنایا یہ لوگ کام کرتے ہیں تو جتنا زیادہ باریکی کا کام ہوتا ہے اتنا بڑی لائٹ لگا کے اس میں کرتے ہیں اور جہاں لائٹ اویلیبل نہ ہو وہاں پہ پھر وہ ٹارک سے کام لیتے ہیں لیکن انسان جیسی انتہائی کریٹیکل جو ہے ایک مشین بناتی اور کہتا ہے تم روشنی میں کام کرتے ہو میں اندھیرے میں کرتا ہوں یا کم فی امہاتکم بتونے بعد خلقن فی تو سر تین اندھیروں میں بناتا ہوں بتاؤ کیسا بنایا اس کے اتنے احسانات اتنا علم دیا اس نے اتنا مجھے اچھا رزک دیا اب میں اگر یہ کروں گا تو وہ کیا سوچے ایک آدمی جب بھی آپ کو مصیبت پڑے وہ آپ کی مدد کرے آپ کو پانچ سات دس ہزار دے دے لیکن جب اسے سو درم کی ضرورت پڑے اور آپ کے ہوتے ہوئے اس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کے پاس ہے اور ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے کہ ویری ساری یار میں نہیں دے سکتا یہ میرے پاس نہیں ہے تو کیا آپ کیا سوچتے اس آدمی پہ کیا گزرے گی اور جس اللہ نے آپ کو زندگی دی آپ کو نعمت دی جن صلاحیتوں سے آپ کماتے ہیں وہ صلاحیتیں دی اللہ کہتا ہے رزاق میں ہوں تو کسی وجہ سے کہ بھائی آدمی عام طور پہ جو ہمارے اندر ہماری اکثریت کے اندر اللہ ماشاء اللہ جو بات بیٹھی ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ اعزاز ہی ہے کہ اللہ رزاق ہے یعنی مان لو ایسے باقی جو ڈی ڈیفیکٹو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کماتے ہیں کام کر کر کے میں یب جاتا ہوں تنخواہ ملتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہم دینے سے یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل آ کے دے نا مجھے دروازہ بجا کے گڈی بجا کے کہ تین ہزار بھیجا اللہ نے پھر میں کہوں گا اللہ رضا کا اللہ نے بھیجا کام کر کر کے اوور ٹائم رات بارہ بارہ بجے کرتا کہ نار بال میری وہ آنکھیں جلتی ہیں نیند سے اور ہاتھوں تھوڑے بنے ہوئے ہیں اور اللہ کہتا میں دیتا ہوں یہ ہم منہ سے بے شک نہ کہیں یہ ہمارے سب کانشس کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی لیکن اگر اللہ وہ صلاحیتیں ہمیں نہ دے تو آج ان لوگوں نے ہمیں کام دیا ہوا ہے, انہیں ہم سے کوئی پیار نہیں ہے آپ سے کوئی پیار نہیں ہے انہیں آپ کی صلاحیتوں سے پیار ہے جب آپ کی عمر آپ دو دفعہ بتا سکتے ہیں وہ اپنی آپ کی فائل منگوا لیتے ہیں آپ پرائیویٹ دوائی لیتے اسپتال ڈالتے ہوئے نہیں جاتے فائل میں وہ زیادہ آگے میری سیکھ رپورٹ زیادہ آ تو میں ٹرمینیٹ ہو جاؤں گا نوکری سے جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے کام کا نہیں رہا تو جس طرح جناب وہ گڈھا جوتا ہے اس کے آگے بیل وہ جب دیکھتا ہے یہ بیل اس کو نہیں اب چلا سکتا تو وہ کسائی کو بیچ دیتا ہے آپ یہ سیری پائے بیچو اس کے تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں کر سکتا اس کے نہیں ہے تو وہ باخر سال کے بعد سیری پا کر دیتے ہیں تو یہ ریزرو کون دیتا ہے ایک ساتھ میں سینٹرل بینک میں کام کرتے ہیں ابھی پاکستان گئے ہوں وہ اسی قسم کے خیالات کے حامل تھے کہ میں جو کماتا ہوں وہ میں خود کماتا ہوں باقی مولوی کہتے ہیں کہ جی اللہ دیتا اور فلاں ہوتا ہے یہ فالز ہو گیا نے وہ وہاں سے بار بار بھیج رہے ہیں وہ انہوں نے دو تین دفعہ وہاں کی میڈیکل رپورٹس بھیجی تو انہوں نے کیا کرنا ہے اس کا چارج لگنا اس کی رپورٹس کا وہ صاحب دو ہفتے کے بعد آئے ہیں واپس لیکن انہوں نے اس کے ٹرمینیٹر لیٹر تیار کر کے بالکل رکھا ہوا تھا جوئی بار ہاتھ میں پکڑا دیا ہمیں اسپتال نہیں کھولا ہوا جائیے واپس اب ان سے میں نے پوچھا بٹکا بابا آپ بتائیے آپ آپ بھی وہی ہیں ماشاءاللہ اللہ اتنے ہی گورے چٹے ہیں جتنے آج سے دو ہفتے پہلے تھے کیا ہوا ہے اب آپ تو رزق اپنا سکتے کب کس نے بند دیا جن سواہیتوں کو بیچ کے آپ کھا رہے تھے اس نے سوچ آف کر دیا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے اسی میں ہماری یہ بولنے کی صلاحیت لکھنے کی صلاحیت کسی کو قائل کرنے کی صلاحیت ہم جب اپنی ٹوٹی ہوئی گاڑی بیچنے پر آتے ہیں نا تو اتنے چرب زبان ہوتے ہیں اور اتنی مہارت ہے ہمارے اندر کہ تین ہزار کی گاڑی نو ہزار سے بھیج دیتے ہیں اور بڑے سے بڑے سلمان کو بے بیوقوف بنا دیتے ہیں ایک صاحب کو بیچ دی انہوں نے, گاری, وہ انہوں نے کہا کہ میں گاڑی ذرا چیک کرنا چاہتا ہوں روکی انہوں نے یہ شرطے کے پاس انہوں نے کہا یہ انٹیلیجنس کا ایریا بالکل یہاں گاڑی کو چیک نہیں کرنا ہے وہ, وہ کہیں گے پتہ نہیں بم لگا رہا ہے کیا کر رہا ہے نکلو یہاں بیچ دی انہوں نے بعد میں وہ روتا پھرا بیچارا لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ بالکل پلستر کر دیا تو جب ہم اپنے کام کے لیے کرتے ہیں تو سرائلی صلاحیتیں ہم کھپا دیتے ہیں مکان ٹوٹا پھوٹا بھی دیتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کسی کو کر لیتے ہیں یہ تاج محل کے بعد دوسرے نمبر کا یہ پیس اس کے بعد کوئی نے یہ صلاحیتیں بھی ہمیں کسی نے دی ہیں ہم ان کو کس کی طرح اللہ کے لیے استعمال کریں ہم دوسری جو مسکنسپشن ہے ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام ایک نیکی ہے دعوت کا کام ایک نیکی ہے جو دیگر نیکیوں کی طرح جب ہمارا موڈ ہو تو کبھی کبھی ہمیں کر لینی چاہیے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نیکی ہے جس دن آپ فارم ہوں یا جس دن دیکھیں گے پاکستان میچ میں آ رہا ہے اس دن بیٹھ کے تصویر لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ جتواد کی کوئی نیکی ہے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرنا لازا جب کبھی موڈ ہوگا میں ایزی ہوں گا تو پھر میں یہ کام کر لوں گا یہ نیکی نہیں یہ فرض ہے یہ بات اچھی طرح اپنے دل میں اس کو بٹا لیں یہ نیکی نہیں فرض ہے اور یہ فرض اتنی ہی شد و مد کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہے اتنے ہی وزن کے ساتھ اتنے ہی شد و مد کے ساتھ اتنے ہی زور کے ساتھ جتنے زور اور شد و مد کے ساتھ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا اتنے ہی شد و مد سے آپ پر اور مجھ پر بھی فرض یہ فرض ہے ان آ رہی ما فمل وہ علیہ ما سمل <عَمِّلْتُمْ> نبی کے ذمہ وہ ہے جو اس کو اٹھوایا گیا ہے وہ الحمل تم اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم کو اٹھوایا گیا ہے لیا. تم اٹھاؤ یا اٹھاؤ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ تمہارے ذمہ دار کیا وہ جو نکانامہ ہوتا اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی کوئی نہیں ہوتی کہ بیوی کہ نہیں وہ جو لکھا ہوا نکا نامے میں وہ جناب علی وہ میں ساری ذمہ داریاں ادا کروں گی تو پتہ چل وہ نکانامے میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور مرد بھی کہہ کہ کے جناب جو اس میں لکھی ہوئی ہیں ذمہ داریاں اور فرائض نکانامے کے اندر وہ ساری میں ادا کروں بھائی نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد فارمولہ چیزیں ذمہ لا دی جائیں آپ کلما پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے یہ اقرار کیا ہے کہ جو ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگی تھی وہ میں بارا اور رغبت باقائمی و ہوش و حواس بکلم خود میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں نہیں لینا چاہتے پہلے سوچ لو اب جو بھی مسلمان ہوتا ہے نیاب وہ تو چونکہ باقائمی و ہوش و حواس سوچ سمجھ کے آتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا لازا آتا ہی وہ لگ جاتا ہے ہمارا معاملہ باقامی ہوش وواز نہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کسی نے دیا دے دیجا ہم وہ ہیں کہ جس کے اسلام کا نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی نفع ہے تو مسلمان پر سب سے پہلی جو چیز فرض ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ سے دیگر پہلی چیز کیا فرض ہوئی تھی ابھی نماز تو تھی نہیں عشرہ مبشرہ میں سے چھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رضی القلم کی دعوت پر ایمان لائے تو کیا پہلا فرض کیا ذمہ لگا تھا بکر سے دیگر ضلع عنہ کے دعوت پہلے اگر نبی چار گھروں میں جاتے تھے تو اب دو بکر نے باندھ نہیں ہے دو نبی کی ذمہ داری لگ گئی نبی چار گدیوں میں پھیرتے تھے دو بکر کی ذمہ داری لگ گئی دو آہدور سا سبزی لگئی پہلے دو آتے اب چار ہو گئے تو یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے آپ تھکے ہوئے ہوں آپ کچھ بھی ہیں آپ بیمار ہیں دو رقط پڑھ لو سر کے اشارے سے پڑھ لو آم کے اشارے سے پڑھ لو لیکن پڑھنی ہے اسی طرح یہ دعوت کا کام بھی ہے یہاں تک اگر آپ کی تازی آپ کی آپ اگر بیمار ہیں اور آپ کی بیمار کرسی کے لیے بھی کوئی جاتا ہے تو اس کو بھی خالی مت آنے دیں کوئی حدیث سناگوں سے بھیجیں کوئی آئے سناگوں سے بھیجے بندے کو انی والا آیا دیکھنا دکاندار جو ہوتا ہے وہ خواب میں بھی دکاندار ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے تو بھی دکاندار ہوتا ہے جب بھی کوئی پوچھنے ہے اس سے پوچھے گا ریٹ آج کل منڈی کے کیا ہیں آٹا کس طرح چل رہا ہے چینی کس طرح چل رہی ہے گھی کا کیا ریٹ وہ تو اپنے کام میں رہتا تو دائی ہر حال میں دائی ہوتا ہے اور اگر اس پر کوئی واقعہ گزر جاتا ہے اور اس وقت وہ صبر اور تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو چونکہ لوگ اس سے ویلے کا جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں یہ آواز کچھ زیادہ نہیں ہے جی آپ کو لگ نہیں رہی ہے زیادہ میں ڈسٹرب ہوں پورا زور نہیں مجھے لگ رہا ہے آواز ہے تو اس کی وجہ سے لوگ تو اس واقعہ مطلب ہم جائیں گے تو وہ رو رہا ہوگا تو ہم اس کو تسلی دیں گے جب یہ وہ دیکھتے ہیں جا کے وہ تو بالکل اسی طرح تنا بیٹھا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا نہ کمر ٹوٹی ہے نہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں وہ تو جو بھی کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لیا جس کے پاس گیا ہے وہ مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے زیادہ اس کو سمجھتا ہے تو اب وہ بےچارے گم ہو جاتے ہیں ہم اس کو کیا کہیں ہم تو ایسے کہ اس کی بیٹری چارج کریں گے جس نے الٹی ہماری کر دی تو آپ کی استقامت ایک دعوت بن جاتی ہے وہ عملی مظاہرہ ہوتا ہے اس چیز کا وہ جو لالپور کے فیصلہ باد کے وہ نمردار صاحب کا صاحب نے سنا کہ تھا جہاز کشمیر میں گال بنایا تھا تو ان کا بیٹا شہید ہو گیا تو انہوں نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے کہا کہ میں نمبردار بول رہا ہوں اور میرا بیٹا شہید ہو گیا مجھے مبارکباد دیں اور میرے گھر افسوس کرنے کوئی نہ آئے جو بھی آئے مجھے مبارکباد دینے آئے میرا بچہ شہید ہوا میں شہید کا باپ تو یہ ایسی ہے جیسے کوئی جس کو کوئی فور سٹار گدن بن جائے شہید کا باپ ہونا قیامت کے دن بہت ساری اس آدمی کو ڈسکاؤنٹ ہوگی تو یہ ایک اعزاز سمجھ تو اب جو لوگ آئیں گے اس کو تعدید کرنے کے لیے وہ تو دیکھیں گے تو وہ تو خوش ہے لہٰذا ان کے بھی حوصلے بنیں گے ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا بیٹا بھیج دے لیکن اگر ایک آدمی کا بیٹا شہید ہو گیا وہ اتنا رو رہا ہے اتنا رو رہا ہے کہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ الحمد للہ میں نے نہیں بھیجا یہ تو بعد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے بچہ شہید ہو جائے تو اس وقت وہ مظاہرہ جو ہے صبر کا وہ آپ کی تبلیغ ہے وہ آپ کی دعوت ہے یہ دعوت جو ہے وہ آدمی اپنے عمل سے جو دیتا ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے بنسبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا آپ کا قول اور پھر دونوں دعوت ہے بچی بیاائی آپ نے تو ایک دعوت دی کہ بچیاں اس طرح بیاانی چاہیے اور فاطمہ مجھے جس ہماری پنجابی میں کہتے ہیں دپیاری نہیں ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بزا تو منی میرے جسم کا ایک حصہ ہے فاطمہ مجھے بڑی عزیز ہے لیکن دیکھ لو کوئی سونا نہیں کوئی چاندی نہیں کوئی گاڑی نہیں کوئی محل نہیں دیئے؟ ضرورت کی چیزیں دی گھر ضروری چیز بھی کوئی نہیں تھی گھر کے استعمال کی چیزیں دی اور با, وہ بھی بات روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرتنی سلا تھا زرا بیچ کے ڈھال بیچ کے حضور نے دی اپنا کچھ نہیں دیا وہ جو ہماری طرف سے وری آتی ہے نا دل دلہے کی طرف سے وہ حضور نے چونکہ حضرت حضرتنی کے باپ بھی حضور ہی تھے آپ نے پالا تھا ان کو بچپن سے تو وہ بچے کے باپ کی طرف سے وہ چار چیزیں حضور نے دی تھی وہ فاطمہ کے باپ کی ہر سے نہیں دی تھی ایک جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے تو عمل جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشن آف اے مین اسپیکس لوڈر دین از وڈس آدمی کا عمل آدمی کی صحت اچھی ہو تو سب پوچھتے ہیں کون سی چکی کا آٹا کھا رہے ہیں پتا چلا چل فلاں جناب وہ چیز استعمال کرے تو وہ جس کو جرکان ہوا وہ بھی کہتے ہیں چلو میں بھی چلوں ریڈ سیل زیادہ کر اپنے امل سے ڈاؤ کپڑا جو ہے خود بتاتا ہے اور لوگ آپ سے پوچھتے فیصد کہاں سے لیا جی کتنے کا لیا جی یہ پاکستان کہ جی جاپان کہ جی آپ کا عمل آپ سے لوگ آ کے پوچھو تم اتنے اچھے کیوں ہو گئے ہو کیسے ہو گئے ہو تم اچھا چلا کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گئے جی اس لیے آپ ایماندار ہو گئے تو ہر کوئی تمنا کرے مسلمان ہونے کی تو ہمیں ایک تو اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنی تاکہ وہ جگہ جب گواہی دے آپ کے خلاف قیامت کے دن تو حق کی گواہی دے اور وہ جگہ آپ کے فراق میں روئے ویگن میں بیٹھے دین کی بات کریں بس میں بیٹھے دین کی بات کریں کسی مجلس میں بیٹھیں دین کی بات کریں آپ آپ کا تو جسے کہتے ہیں نا کہ سلیپ کرکٹ ڈرنگ کرکٹ ہے، سارا کچھ آپ کا دعوت ہو جائے سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا آپ کا فکر یہ ہو کہ اللہ کا وہ جو ڈالی ہوئی ذمہ داری ہے میرے اوپر وہ ادا ہو جائے۔ کوئی آدمی انگلی اٹھا کے یہ نہ کہے کہ میرے اندر یہ نقص تھا اس آدمی کو پتا تھا اور اس نے جان بوجھ کے مجھ سے وہ دور نہیں کیا مجھے بتایا نہیں مجھے اس کے بارے میں انفارم نہیں کیا تو ماشاء اللہ آپ لوگ اس سے جڑے ہیں لادہ اس کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے طریقہ کار کیا وہ تو تربیت گاہ ہوتی اسی لیے کہ بھائی بتایا جائے تو وہ آپ کے مختلف پروگرامز کے اندر یہ چیز آپ کے سامنے آتی رہتی اصل چیز یہ ہے کہ اس کام کو فرض سم کے ایکسٹرا نیکی یا اوور ٹائم سمجھ کے نہ کریں ڈیوٹی سمجھ کے کریں پھر جب اللہ کی طرف جانا میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اگر آپ نے لاہور جانا تو اس کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ نے کوچ میں جانا ہے اے سی والی میں جانا ہے کس میں جانا ہے کرائے کو دیکھنا ہے جب آپ نے اللہ کی طرف جانا ہے اللہ کی طرف بلانا ہے تو پھر آپ اس کا میڈیم ڈھونڈتے ہیں جماعت مقصد نہیں ہے جماعت بھی اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک میڈیم ہے ایک ذریعہ داری جو آپ پر ڈالی گئی ہے وہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نہیں کیا تو آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا وہ اللہ جی ادا کا تو اللہ نے نصرت کی حضور کی اللہ نے اپنے ساتھ بے نس رہی کی آپ کی اور بل مومن تھی ایک جماعت جی محمد رسول اللہ وہ اللہ جزین تو یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے آپ آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میڈیم کے طور پر کوئی جماعت لینی پڑے گا اور یہ آپ کا احسان جماعت پر نہیں ہے بلکہ جماعت کا احسان آپ پر ہے کہ آپ کا وہ فریضہ جس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ تطے توے پر کھڑا کر کے پوچھا جائے گا قیامت کے دن وہ فریضہ ادا کرنے میں جماعت نے آپ کو جو ہے وہ سپورٹ دی آپ کو کوپریٹ کیا آپ نے جماعت کو کوپریٹ نہیں کی اس آدمی کا کوئی احسان نہیں ہے بس پر بس کا احسان ہے لاہور لے گئی پتہ نہیں کتنا ضروری کام تھا وہ ماں کے جنازے پر پہنچ گیا جب بھی آدمی یہاں سے پی آئی ای پر جاتا ہے کبھی پی آئی اے پر اس نے احسان کیا یہی سمجھتا وقت پر آ گئی ہے وقت پر لے گئی ہے بڑا, بڑی اچھی جو ہے وہ ایئر لائن اس کا احسان ہے آپ تو دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ احساس پیدا نہ ہو کہ جماعت کے اوپر میرا احسان ہے میں نے جماعت کو بلاج کیا میری پھرتیاں اتنی ہیں میری صلاحیتیں اتنی ہیں میں اتنا ایکٹر ہوں جماعت کے اندر کہ جماعت میرے گرد گھومتی ہے اور جس دن میں نکل جاؤں گا اس دن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر مولانا مدودی مرحوم چلے گئے تو جماعت چل رہی ہے تو ہمارے ہما کے جانے سے جماعت کو کچھ نہیں ہوگا یہاں بڑے بڑے سکندر دفن جماعت کے اندر تو جماعت کا کوئی احسان نہ سمجھے جماعت کا احسان اپنے اوپر سمجھے اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ کو ایک صحیح جماعت دی جو آپ کو ایک خاص منزل پر لے کے جا رہی پھر دین کے معاملے میں وہ صحیح تصور کہ دین دیکھیے جب بھی آپ کسی کے سامنے رکھیں گے وہ پورے کا پورا آپ جب بھی دیکھتے ہیں کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کا ایک ماڈل بنتا ہے وہ ماڈل اس کی ریڈیوزڈ کاپی ہوتی ہے یہ جب بننے لگا تھا بس ٹرمینل تو بہت عرصہ اس ارسر پرانی مارکیٹ کے اندر انہوں نے ماڈل لگائے رکھا ایئرپورٹ بننے لگا تھا بہت عرصہ اس کا ماڈل لگائے رکھا جب بھی آپ نے دعوت دینی ہے کسی کو تو ایک ماڈل آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں چند جملوں میں چند منٹس کے اندر آپ اپنی دعوت رکھ سکیں ان کے سامنے وہ آیات آپ کو یاد ہونی چاہیے جن میں اس کا تقاضا کیا گیا ہو اور وہ احادیث آپ کو یاد ہونی چاہیے جن میں اس کا تقاضا کیا گیا کل کے کل دین کا اور الا کلیمت اللہ کا انت کنہ کلیمت اللہ اور ربا کا فاقر یہ آیا جیسے کتاب کیا دیتے نا وہ آپ کے دل پہ نکچھو وہ آیات کہ آپ چند منٹ میں بھی اگر کوئی آپ کو کہے کہ جی آپ کی جماعت کیا کرتی ہے جماعتیں جماعت بہت ساری ہیں جی آپ کی جماعت میں کیا خصوصیت ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی اور دوسری جماعتوں کی ورائٹی اس میں فرق کیا ہے اس کیوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے چند آیات اور چند آدیش کی روشنی میں جو فوراً آپ اس کے سامنے ایک ماڈل کے طور پر پیش کر سکیں کہ بھائی ہمارے سامنے یہ ہے ہم دین کو اس طرح نافذ کرنا چاہتے ہیں کل کے کل کو اور اسی ترتیب کے ساتھ دیکھیں بچے کو پڑھایا جاتا ہے تو پہلے اسے یہ سکھایا جاتا بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بیٹا یہ الہ اور یہ با ہے اور یہ تا ہے اس کے چھ مہینے لگ جائیں اس کا جناب وہ ایک سال لگ جائے اسے پہچان ہو جائے الف اور با اور تا کی تو اب ہم اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اب یہ الب اور با آپ اس میں جڑیں گے بھی اب اگلا مرحلہ آ گئے الب با جا تو آپ بیٹا آپ بنے گا پھر اس کو جوڑنا چاہیے پھر آپ اس کو ایک قاعدہ دیتے ہیں جس میں وہ پڑھتا ہے میرا گھر اور چاند کے بارے میں اور اپنے گھر اور سکول کے بارے میں یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں بچہ اگلے پروسیس کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہی معاملہ دین کا ہے ہمیں آدمی کا سب سے پہلے ایمان بنانا ہے اب اس کا ایمان اگلا تقاضا خود کرے گا آپ جب اپنا نمبر فیڈ کر دیتے ہیں آٹو مشین کے اندر آٹو کیش والی مشین کے اندر تو وہ خود آپ سے پوچھتی ہے آپ بتا کیا کرنا بیلنس چاہیے پیسے چاہیے نا ٹرانزیکشن کرنی ہے کوئی وہ خود آپ سے پوچھتی ہے اب کیا کرنا ہے آپ رکھ تیرا کوڈ صحیح ہے ایمان صحیح ہو گیا تو آپ کا اندر بولے بتا کہاں لڑانی ہے اس لیے کہ بیچ تو تھی نے دیا کوئی چیز نہ بھی اگر آپ نے بیچ دی... گھر والے رضا مند نہ ہوں آپ ان کی رضا مندی کے اے... عدم رضا مندی کے بغیر اس کو بیچ دیں آپ تو جب آپ بیچ دیں گے تو وہ گھر والے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہتے کہ نہیں بیچنا ہے ابھی نہیں بیچنے وہ آپ سے کہیں گے کہ ابھی اٹھائے گا کام یہ مدعا اٹھاؤ گا اب وہی چیز ان کو چپ نہیں گھر میں شروع ہو جائے اتنے دن ہو گئے بکے ہوئے وہ لے کے کیوں نہیں گیا لاٹ صاحب کا بچہ جب بیچ دیا تو اب خود وہ پوچھے گا آپ کا اندر کہاں اب یہ جا کے کنسائنمنٹ کہاں دینی ہے اور جب دینی آئے کی باری آئے گی تو گولی کھائیں گے تو کہیں گے پس تمہارا بلکہ اور باپ کہے گا کہ مجھے مبارکباد دو اس باپ کا ایمان دیکھیں اس بچے کا ایمان دیکھیں تو یہ ایمان ہم جب ان کی باتیں سنتے نا تو ہمیں بڑا تجز ہوتا ہے کہ یہ رہا ہے تو وہ بھی پاکستانی تو یہ کیسا ان کا ایمان ہے بائیس سال کا بچہ ہم جب بائیس سال کے تو, تو ہماری لگن کوئی اور تھی یہ کیسا بچہ مرنے چلا گیا ہمیں تجز ہوتا ہے منہ سے ہم کچھ نہیں کہتے لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ ہم سوچتے رہتے ہیں یہ ہی کیسے لوگ ہیں یار پتا نہیں جماعت ان کو کیا چابی دیتی ہے مروا دیتی ہے نوجوان کو ایمان کیونکہ اس کا بن چکا ہوتا ہے لازا اگلا تک اس کے لیے آسان ہوتا ہے پاسا نویت سے رہو لسرا عبداللہ اللہ اپنے ابئی کا ایمان نہیں بنا ہوا تھا لہذا یا شب و رقن جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قیامت آ گئی ہے یار پتہ نہیں اب کیا جرمانہ پڑنا ہے اب پتہ نہیں کدھر نکلنا ہوگا کوئی افراتفری ہے تو ایمان بنا ہوا ہو صحابہ کے لیے وہ تقاضے آسان تھے عبداللہ اللہ اپنے ابئی کے لیے اسی مٹی کا وہ بھی بنا ہوا تھا وہی کھجورے مدینے کی وہ بھی کھاتا تھا اسی امام کے پیچھے نماز پڑتا تھا امام الانبیاء کے پیچھے لیکن اگلا تقاضہ پورا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اگلا تقاضا پچھلے کا جو ہے کس سے ہوئی تھی سب سے پہلے امام کون لائے تھے مولانا مدودی مرحم یہ وہ امام تھا جو سیلف تھا سیلف گینڈ تھا انہوں نے اس کو خود کمایا تھا سوچ سمجھ کر سارے تقاضے کے اللہ الا تو میں پھانسی پہ لٹکا دیں گے لوگ فرمایا فق زمان مان میں ٹھیک ہے میں لٹک جاؤں گا پھر ہوا با پھانسی کا جب حکم سنایا تو خوراکیں لے رہے ہیں کیوں لے رہے پہ نے یہ بات فیڈ کی تھی اپنے کمپیوٹر کے اندر کہ تجھے سولی پہ لٹکایا جا سکتا ہے اور کیونکہ وہاں طے کر دیا تھا کہ ہاں ٹھیک جب وہ وقت آئے گا میں جان دے دوں گا تو جب وقت آیا تو کیا ہو فرمایا اگر لکھی ہوئی ہے تو تم الٹے لٹک جاؤ تو مجھے بچا نہیں سکتے اور اگر موت نہیں لکھی ہوئی اس نے تو ملٹے لٹک جاؤ مجھے مار نہیں سکتے زندگی موت تم نہیں دیتے میرا رب دیتا ہے ریم کی اپیل بھی منع کر دی نہیں کرنی ان کے آگے کیا کرنی ان سے آپریشن بھی نہیں کروایا گا کا تک یہ تھا فرمایا اللہ میں ان سے آپریشن نہیں کروانا چاہتا میں ان کا احسان نہیں لینا چاہتا وہ جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تا جالیہ فاجر پائی یوشن بہو کل بھی اللہ کسی فاضر کا میرے اوپر احسان نہ ہونے دینا میرا دل اسے محبت کرنے لگ جائے گا کرنے کا مقصد یہ وہ جماعت جو کلمہ پڑھ رہی تھی یہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں صبح بھی ایک تصویر پڑھتے ہیں شام کو بھی تصویر پڑھتے ہیں یہی کلمہ پڑھ رہے تھے مگر ان کی دار یا آنسو سے تارتی کیوں تھی وہ کہیں جا رہا تھا نا تو جب جا رہا تھا تو پانی نکل رہا تھا وہ آسو جو تھے وہ بعد میں جو بہنے تھے وہ آنسو سے وقت بہ گئے اس کے بعد ڈک جائے اسی میں آپ دیکھے سورہ آنند میں سجدہ میں دو تین آیات پیچھے کیا ان اللہ جی نے کہ مستقام نے کہا دیا ہمارا رب تو اللہ تو ڈٹ گئے ہمارے مل منائے گا ان کی پیٹ خالی نہیں ہوتی فرشتے رشتے ناظر ہوتے دنیا کو فی الدنیا و الحال ہم تمہارے دوست ہیں وہ تصویر قلب کا کام کرتے تو سب سے پہلے جو آپ نے جماعت چنی ہے دعوت ان اللہ دیتی ہے یہ بھی دوسری جماعتیں بھی یہی کام کرتی ہیں آپ کی کوئی الگ ورائٹی ہوگی وہ آپ اس کو طے کر لیں کہ آپ کی جماعت اور دوسری جماعتوں میں کیا فرق ہے لہٰذا کر کے ہماری جماعت زندگی کے ہر شعبے میں دین کو لانا چاہتی ہے لادہ ہمیں ہر شعبے کی فکر ہوتی ہے اور کسی جماعت کے اندر ڈھیروں جماعتیں پاکستان کے اندر کسی جماعت میں ناز میں تھانہ جات کوئی نہیں ہوتا اس جماعت کے اندر ناز میں تھانہ جات ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے روزانہ جا کے چیک کرتا ہے ایف آئی آر چیک کرتا ہے کتنے آدمی تھانے میں آئے ہیں کیس کیا ہوا ہے ان میں کوئی بے گناہ تو نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے ناز میں تھانہ جات اور کسی جماعت میں نہیں ہوتی لینے والوں کے آپ کو ڈھیر سارے نظر آئیں گے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے جس میں بازار سے آپ گزائیں گے اس میں آپ کو لاؤڈ اسپیکر پہ آ جائے اپنی نیک پاک ہرال کمائی میں سے کچھ دے گئے وہ تو لیکن دینے والوں کا کیمپ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا نظر آئے فری ڈسپینسری لگی ہوئی ہے جماعت کی جماعت سیلاب دستان کی مدد کر رہی ہے جماعت مجاہدین کے لیے کام کر رہی ہے تو کچھ ورائٹی ہے جس نے آپ کو کھینچا ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ وہ سوالات ہیں دعوت کے کام میں جن کی آپ کو بار بار ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا اتنی جماعتیں اتنے مالو کس میں جائے ہم نے تو جماعت ہی چھوڑ دی ایک مارکیٹ میں دو سو جماعت جو ہے وہ دکانیں جوتا والی ہوتی ہیں مگر جوتا خریدنا نہیں چھوڑتے وہ ساری دکانیں پھر لیں گے لیکن خریدیں گے وہاں سے جہاں سے دل لگتا ہے جماعتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو آپ دین کا کام ہی چھوڑ دیا یہ تو کوئی جواب نہیں آپ چھانے آپ کے اس چھاننے کا بھی آپ کو ادر ملے گا آپ ایک جماعت میں ایک سال رہے دوسری میں دو سال رہے تیسری میں تین سال رہے چوتھی میں چار سال رہے جب آپ ٹھیک جماعت میں آئیں گے ٹھیک کام کرنا شروع کر دیں گے آپ کے وہ پچھلے سالوں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس ریٹ سے دے گا وہ جو سلمان فارسی نے عیسائیت کی زندگی گزاری ہے حق کی تلاش میں پروردگار نے اس کا بھی اگر اسلام کے برابر دیا اس ریٹ پر لیا ہے سلمان کی وہ عبادتیں بھی اللہ نے اس ریٹ پر خریدی کیوں حق کی تلاش میں نکلے تھے راجا دعوت اللہ کی طرف ہو اور جب آدمی اللہ کی طرف آنے پر کائر ہوگا پہلے ہی جب آپ دعوت اپنی جماعت کی دیں گے تو اگلے کے اندر تعصب پیدا کر دیں گے پتا نہیں کتنے آپ کے بارے میں اس کے ذہن میں جو ہے وہ خیالات ہیں ان بس بسوں کو لیے ہوئے اگر آپ نے اس آدمی کو جماعت میں شریک کر لیا تو آپ جماعت کا بیڑا گرد کر دیں گے آپ کو پتا ہے امرود میں جو کیڑا ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے باہر سے نہیں آتا باہر امرود بالکل چٹا صاف ہوتا پہ مکھی انڈے دے دیتی ہے زیادہ ساون والے امرود میں زیادہ چیڑے ہوتے ہیں اس کے بعد اسی پھول پر بنتا ہے امرود تو وہ اس کے سینٹر میں چلے جاتے ہیں وہ انڈے جب ان کو موسم ملتا ہے افراد ملتی ہے بات چلا اتنے اتنے موٹے ہو جاتے ہیں آپ نے اندر سمیت آدمی کو جناب امرود بنا دیا جماعت میں لا کے اب جون جو تھوڑا سا وسط ملے گا اس کے سارے وسط جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے لینا یہاں سے فورا غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں افراد سے ہوتی ہیں داجا ون سب کو کتھا کہے گا کر کے موٹے کیڑے بنا کے سامنے کیڑے ڈالے گا پہلے اللہ کی طرف جب وہ اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائے اپنی دعوت رکھے کچھ وساوس ہے تو ان کا علاج پہلے کرے جماعت میں لانے سے جماعت میں لا کر نہیں ہوگا پہلے کر کے علاج صاف ستھرا کر کے پھر اس کو جماعت میں آپ شری کریں اسی لیے آپ کے یہاں تربیت ہے تو وہ متعلقہ چینل ہے وہاں اس کو ڈسکس کرے لوگوں کے اندر اس کو پھیلائے نہیں اب اگر اس کا اطمینان ہو بھائی ڈبے اس نے بیس پچاس آدمیوں کے اندر ایک بات کو پھیلا دیا بعد میں اس کا اوشکاس دور ہو گیا وہ کسی نازم سے ملا کسی صاحب سے ملا اس کا تو دور ہو گیا اب یہ جو پچاس میں اس نے ایج پھیلا دیا ہے اس کا کون علاج کرے گا معاملہ تو یہ ہے اور ان میں ضروری نہیں کہ سارے قابل تھے ہی ہوں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں تو اندشواس پراپت کرتے ہیں اٹیک بھی ہو سکتا ہے ان کے ایمان کو زیادہ بہتر چینل وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص مخصوص جس کے آکاز آتا ہے کہ جی فلاں سے بات کریں آپ اس سے بات کریں تو یہ داوت اللہ دینی ہے دعوت تل جماعت پہلے نہیں دینی جب وہ تیار ہو جائے اللہ کی طرف جانے کے لیے اس کے سامنے آپشن رکھیں کہ یہ ہے یہ ہمارا کام ہے آپ دوسری جماعتوں کو بھی دیکھ لیں ہمارے پاس یہ چیز ہے اگر جو سچا ہوتا وہ کہتا جاؤ پوری مارکیٹ میں ڈھونڈ کے آؤ تمہیں اس ریٹ پر اگر کوئی دے تو میں تمہیں دعنے کم دوں گا اسے پتا تھا کہ میرا ریٹ سب سے مناسب ہے لادو گات پھر کے وہیں آتا ہے اور آئینہ پھر آگے پیچھے جاتا نہیں ہے تو اگر آپ کی دعوت ٹھیک ہے تو آپ کو بالکل اسمینار رکھنا چاہیے وہ آدمی دس جما کے بھی پھرے اگر بات آپ نے اس کی ذہن میں صحیح سمجھا دیا تو انشاءاللہ شاء پہنچے گا وہیں جہاں اس کی پیاس بجے گی وہ دعوانا الحمدللہ